أتعذر ونستطيق ونسفر ونسفر, ونسفر, ونسفر, ونسفر, ونسفر عليه ورأوه بالله من جرور ينفسه ومن سجئات عمالنا من يهدي الله فلا أحبس ومن يذلر فلا حاضي له وأسوأ لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبره ورسوله يا ايجي الذين آمنوا اتقوا الله الحقة باقي وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّهُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِشَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَانِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ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 وكل معددة بلعاً وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بنا فعوذ بالله السميع للهيم من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا رماؤها ولكن يناله التقوى منهم موترم سامي بن الظالم بردوان یہ صورت الحد کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اخلاص اسلام میں اخلاص کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے توحید کا اتباع سنت کا تمام تعداد ان تمام چیزوں کی قبولیت کا داخمرا دار اللہ تعالیٰ نے اخلاص میں رکھا ہے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے اللہ خوش ندی مقصود ہو دنیا کی کوئی غرب گائے اور دنیا کا کوئی مفاد اس کی نیت اور اس کے ارادی میں نہیں ہونا چاہیے اس کے ارادے میں اس کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو حضرت امام امام نس رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمب الرحم اللہ حضرت ابو امامہ الباحدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم یا رسول, اللہ غدا الاجر یا رسول اللہ ایک مجاہد ہے مسلمان ہے کلما کو ہے جہاد کرنے کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کے لیے جب وہ جاتا ہے تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے علیہ الباب کو امید رکھا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجرت دے گا اللہ ہم سے, سے راضی ہو جائے غوری تو اور ساتھ ہی میں یہ بھی تھوڑی سے نیت اسی فیصد اس کا ارادہ ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں علیہ ثواب دے گا اور بیس فیصد اس کا تھوڑا سا ارادہ ہے کسی بہانے میں نام روشن ہو جائے یا رسول اللہ ایک نارا جو لنکھانا یونیوری دھا و وی د آدمی اللہ تعالی کے کلے کو بلند کرنے کے لیے دیہات میں جاتا ہے لیکن بہاد میں جب آتا ہے آج وہ سواب اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی اسلام کی سر بلندی کے ساتھ ساتھ وہ علی وہ یہ بھی یاد رہے گوڑی سے نیت کر لیتا ہے اسی بہانے ہماری شہرت ہو جائے کہ ہمارا نام دنیا میں جائے گا تو بتائیے ماں اب اس کو کتنا اضر ملے گا اور کتنا اس کا اللہ تعالیٰ اس کا عضر کاٹ دے گا لا شعی اللہ یہ ہے میرے بھائی کے برنے لا آن فرما اس کو ایک الحرا برابر دیوال ہونے کی دی اللہ نہیں دے گا اس کو بڑی حیرت تھی آدمی کی اکثر نیت جو ہے وہ ادر سواب کے اور تھوڑا دیر آدھا بے چارنے کے لیا ہے کہ میرا نام روشن ہو جائے لوگ مجھے اسی بہانے میرے آلود ہو جائے تو لوگ مجھے کچھ مطلب ہم کو جانتا ہے اس بچارنے کے پاؤں وہ ماں باپ کہتے ہیں وہ آدمی پریشان ہوا اللہ تجیے کیسے ہو سکتا ہے اللہ کہیے ایسا کرے گا کم سے کم اسی فیصد تک اور خواب ملنا चाहिए। یا رسول اللہ شاید آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا یورید الحید الید الجرا وید دکھ رہا وہ شیور نام کے لیے نہیں شیب یا تاریخی کے لیے نہیں اپنے نام روشن کرنے کے لیے شہر نہیں کرتا بلکہ پہلا مقصد اس کا ہے یعنی اجرا اج وہ اس کا مقصد ہے لیکن تھوڑا سا اس کے ذمن میں سوچتا ہے میرا تارفی ہو جائے گا میری شوہر ہو جائے گی تب تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ دے گا آر لا شعی جس نے بہت بڑا جہاد کیا اور جہاد میں بہت زیادہ ارادہ ادر وواب کا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا نام روشن ہو جائے اور اس کی شہرت ہو جائے گی کب ارادہ ہے تو لا کو اللہ برابر بھی اللہ تارا ادر وواب نہیں دے گا اس شخص کو شاید جو تھا اس کو امتناک نہیں ہوتا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا سوال سنیں یو لی وا وہ عجر ثواب کی رکھتا ہے اور تھوڑا سا اپنا نام روشن ہو جائے اس کا مقصد ہے آج میں نے بار بار کہا شہید اس کو کوئی اجر سواب نہیں ملے گا پھر آپ بلو میں نملے ماں کانا مفت مات تھا। اللہ کے بندے نے تیرا سوال سمجھا اور تیرے سوال کو خوب اچھی طرح سے میں نے سمجھ رکھا ہے اس کے باوجود میں کہتا ہوں سن لے بھی اسی فیصد اس کا مقصد کیا آپ کا ہو اور بیس فیصد اگر اس نے خارج نہ کیا بیس فیصد وہ اپنا نام چاہتا ہے اپنی شہرت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بہانے میں بھی دنیا میں مشکور ہو جاؤں گا تو یاد رکھو اب اللہ کا اکبر ومل اللہ ماکان خال صحاف اللہ انسان کے اسی عمل کو اسی لیے قبول کرتے ہیں جو سو فیصد پورا کا پورا صرف اللہ تعالیٰ چاہیے ہو <تصفح> اللہ مکان خال اللہ بِهِ اور صرف اللہ تعالیٰ کیے نہ مقصود ہے ایک فیصد بھی اس میں دنیا کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص سے نوا دیں اور اگر ہمارے اندر اخلاص نہ آ جائے اور ہمارا پورا پورا دل صرف اللہ تعالیٰ کیرے اور کچھ نوید کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم صدقہ خیال کر رہے ہیں ہم ایمان آ رہے ہیں ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کرے نا ہے دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اس میں اللہ نے بڑی برکت دے رکھی ہے حضرت امام امان اور امام امام احمد بن امبر رہے محم اللہ نے حضرت ابو ابو دردا سارا شاستر ہیں کہ ہلا اکرج ہدا اکرج رو پا کر آدمی دن بھر کام کیا محنت مزدوری کیا دن بھر اس نے گزار دیا رات کو جب اپنے کدھر پر آیا تو یو ہی دوست کرا سہ جب آدمی اپنے بستر پر رات کو آیا دو سن لیا تو بستر پر آنے کے ساتھ ساتھ اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان اللہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے ہم دہا جس کی نماز پڑھیں گے دن کا تھکا ہے دن بھر کا محنت مزدور کرنے والا انسان ہے بہت ہی زیادہ مشہور تھا لیکن آپ نشاز ماننے آدمی رات کو بستر بنایا اور بستر بنانے کے بعد پکا ارادہ کر لیا آج ہمیں تحج کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے لیکن چونکہ جی دن بھر تھکا نا فاوت ارئی ہی اری نہ ہی ایسی گہری میر میں سو گیا اور اس قدر وہ پھر خبر ہو گیا ح تک سہ اتبہ جہاں تک کی ادان ہو گئی رات بھر سویا رہے گا اس کو ایکاسی نہیں ہوں بے چارے نیت کیا تھا کیا تحجد کا بڑا الگ سوال ہے رات کے آخری حصے میں اگر ہم اٹھ گئے دنیا سوئی ہوگی تو اس کا بڑا سواب ہے جبکہ ایسی حالت میں اٹھ کرے ہم تاجر کی نماز پڑھیں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے اللہ سواب عطا کرے گا بےچارے ارادہ کیا نیت کیا لیکن آ کے سویا تو فرماتے فضانہ کے آخری پہر کے اٹھنا ہے not اور امام احمد اللہ نقل کرتے ہیں رضی اللہ کا نام سنا ہوگا یہ بڑے صحاح صحابی ہیں بڑی بڑی قربانیاں بھی ہیں دو دو مہینے ایسے ان کے اوپر گزرے ہیں صرف جماعت کی زندگی گزاری ہے ایمان اور اسلام کے ماتے بس کچھ دن کے میں آیا کہ ہمارے بعد جو لوگ اسلام لائے ہمارے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے وہ قربانیاں نہیں لی جو ہمیں دیا ہے اس لیے ہمارا جو مقام اللہ تعالیٰ یہاں ہے ان میں آنے والوں کو مقام مقدبہ نہیں ہو سکتا اور سامنے والے جو کچھ کمزور تھے نبی علیہ طرح سامنے جب تا سبھی اللہ تعالیٰ سے سنا کس طرح اپنے اندر یہ محسوس کر رہے ہیں کو یہ غریب لوگ کبھی نہیں پہنچ سکتے کہ ہم نے تو قربانی ہیں ان گریبوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں نبی رہی سواس کا نے ساتھ رمایا con مزدوری کرنے والوں کی وجہ سے کیوں ان کے کثیر خوبیاں پائی جاتی ہیں نمبر ایک بے شرا بے شرا تہاد یہ نمازی لوگ جا ہیں یہ نمازی لوگ ہیں نماز نمازیوں کی برکت ہے جو دنیا قائم ہے جس سے جس کی وجہ سے لوگوں کو رزق مل رہا ہے لیکن ہم سوچتے ہیں مزدور بھی ہو تو بے نمازی بھی ہو بلکہ بے نمازی سے نماز کے بعد چھٹی نہ کرنا پڑے ساری برکت مشرقوں کو آپ دیکھنا अपने اپنے को کو اپنے خاندان کو اپنے को کو اپنے کاروبار کو بے برکت بنایا ان کا سہ کارا مدد کرتے ہیں اس مت کی ان غریبوں کے نماز نمازیوں کی برکت سے نمبر دو وہ دعم یہ دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کی برتے بڑے ڈر جو بہت سی زیادہ اپنے آپ کو بھی, بھی مجبور سمجھتے ہیں سلام دینے کے بعد ان کو سندر سی پڑھنے کا جی چارہ سوچتا ہے اب مسجد میں آ گئے نماز پڑھ لے تو جب تک نماز کے بعد دعائیں نہیں پڑھ لیتا تب تک بیچارہ مسجد کے باہر نہیں جانا آپ نے شا سمایا ان نمازوں کی برکت سے ان گریبوں کی دعاؤں کی برکت سے وہی خلاصہ اور ممبت کے غریبوں کے اخلاص کی وجہ سے اخلاص کسی اخلاقی نماز کی دعاؤں کے برکت سے اللہ اندر ملازمین تمہاری مدد کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فکرا اور محنت مزدوری کرنے والے تینوں سے محبت کرنے کی توفیق رسیف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم ان سے محبت کرنے اور ان کی عزت و احترام کر اگر تم چاہتے ہو کہ ہر اگر تم چاہتے ہو کہ ہر جگہ میں لابی شاعری کریں قیامت کے دن ہمارے قریب جگہ ملے اور قیامت کے دن ہم تمہارے حق میں رب سے فار کریں اور جس سے ہم راضی ہوں کہ رب اس سے راضی ہوگا اگر تم چاہتے ہو ہماری خوشی اور ہماری خوشی اللہ حافظ کی خوشی ہے اور ہر جگہ نارکا میں سفارش کرے تو ہمارے امت کے غریبوں کا خیال رکھنا میرے امت کے غریب اور محنت مزدوری کرنے والوں سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں اسماز والے اور شریعت کی پابندی والوں سے محبت کرنے کی تو فیگرتی فرمائی میرے بھائیوں اور امت کی پوری قوت امت کا سارا ہے امت کی طاقت اور امت کی کورت اللہ نے رکھا ہے ہمارے جتنا لباس ہوگا جتنا افلاس ہوگا ہی زیادہ اللہ کو قوت گے تعالیٰ کی حدیث ہے نبی رہا سناتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کوئی اس زمین پر بیٹھ کر کے اس کاش کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنی زب سے کہتا ہے اللہ, اللہ، میرے بھائی اخلاص ہے یہ چند للفاظ ہیں یہ چند ہیں ایک ہلکے ہلکے کمزور موبن ہے جن کا وزن بھی بہت ہی زیادہ پہاڑوں کے برابر ایک معمولی قسط کی مخبو ہے لیکن اپنی زبان سے اخلاص سے کہتا خلاص کہ اخلاص ہے الف محبت کے ساتھ کے رات سے اخلاص میں نکلا ہوا یہ کرما زمین سے اور کے دروازوں کو کھولتا ہوا آپ ریسرا تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے ایک مومن کے اخلاص سے برکت رکھی ہے۔ ہمارا ایمان ہمارا اخلاص، ہمارا اصل ہمارا, ہمارا ایمان اگر ہماری عبادات میں اخلاص پیدا ہو جائے ریاکاری اور دنیاوی مفاد ممکن ہے ریاکاری تو نہیں کرتے لیکن کبھی دنیاوی مفاد راج ہوتا ہے اخلاق نہ نہ رہ گیا تو آج دنیا میں ہمارے کرنے کی کوئی قدر و قیمت نہیں کہاں ایک مرد مومن کے اندر اگر اخلاص ہے پڑتا ہے مودی صاحب سے ہو پینے پر بیٹھے جتنا ماسک دے دیں آخر کار وہ بدرو بیٹار آئیں گے کہا کہ میں تجھے ڈالوں گا کیوں سکمانے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کہا کیا کہ پیسہ کریں آپ چلے, چلے جائیں اپنے گھر میں بیٹھے اور ان کو ہے ان کو چھوڑ دیں میں آپ کو روزانہ کتنی رقم کتنا دھام روزانہ پہنچا دیا کروں گا فضول پیدا ہو گیا اب ہاتھ ختم اب اگر آئے اے مارنے والے نے ایک دن دیا دو دن دیا تین دن دیا شرک کا اچھا بتایا اب کچھ دنوں کے بعد اس نے تیرا بند کر دیا اب میری صاحب کو آیا دوبارا پاس تنہا بھی ہے اب آج تمہیں کاٹ کر کے ہم جو شیشکار آجہ بھی ہے اور وہ زیادہ بات بدماش بھی ہے اب دوبارہ جانے دے جو بیٹھا دینا بند کیا ہے اب دوبارہ اس نے پھر رکاوٹ ڈالی دونوں بڑھائی اب پہلے والے جو شکر سکھایا تھا وہ نشان اٹھا کے تھے ہوں, ہوں. ہوں. ہوں. میں کوئی کو نہیں کر سکتا اور اب تمہارا اترا ختم ہو گیا ہے ہم نے مال دینا بند کر دیا اس لیے ہم مال کی لالچ میں آیا ساری قوت تیری ختم ہو گئی میرے دوستوں ایمان آ جائے تقویٰ کے ساتھ, ساتھ اخلاص پیدا ہو جائے تو ساری قوت و طاقت ہماری بڑھ جاتی ہے مودی کی ساری قوت اخلاص کی برکت ہے تو آج سے جب کرنا بھر جائے دل میں اخلاص نہ اس کرنے کا اگر کوئی قوت و طاقت نہیں ہے اللہ تعالی اخلاق فرمائے ابل اللہ الحمد اللہ وباء وسلم رسول اللہ وسلم نے اخلاق کی اور بہت ساری شکیلت بیان کی ہے آپ نے خوشختی سنا دیں جب ایمان کے ساتھ اخلاق ہو تکوا ہو پڑھے باری ہو آپ اسماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو آپ بشارت سنا دیں مدد کی قوت, تاکس, کی یہ تاج بچار لیکن ان میں سے اگر کوئی لوگ اخلاق پہنچ اور اخلاص دین کے کاموں سے اگر یہ دنیا حال کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ ان کے لیے کوئی نصیب اور ان کا کوئی مقام مرتبہ بھیجتا اللہ عالمی نے قرآن ساتھ میں فرمایا جب یہ امبیاں آنے لگے اس وقت سے لے کر کے آج تک اللہ تعالی نے جتنے انبیاء اور جتنے کو پیدا کیا تھا سب کو اخلاق حکومت دیا تھا الا امیر لی اللہ لیا مغل سین الدین وہ تقاص وہ ساری وذالک دین اللہ بھرمایا جا رہا یہ ہے مزدو دین یہ ہے سوچ دین جس میں اخلاق میرا مخلصین مغل دین الدین مخلصین ہیں دین کے معاملے کے معاملے لیے یہ مخلص نہیں اللہ تعالیٰ نے اخلاق میں برکت رکھی ہے اللہ کے لیے مخلوص ہوئے مخلص ہوئے مخلوص کے لیے مخلوص ہو اپنے احبج کے لیے مختلف ہو اپنے, اپنے, وعیال اپنے حکمرانوں کے لیے مخلص ہو جہاں ہمارے اندر اخلاق آ رہا پھر اخلاق کی برکت کی برکت ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اخلاق سنارے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بتاتے ہیں یاد رکھو اگر تمہارے ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں میں شہرت چاہو گے تو تمہاری شہرت اور تمہارے لفظ کو اللہ کار تمام لوگ اندر پہنچا تھا تم کتنی ہلیہ کاری کرو گے زبان سے اخراج کا انتظار کرو گے زبان سے ایمان کا اللہ کی ردا کا اظہار کرو گے لیکن دل میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے تمہاری مکاری تمہاری کاری کو ظاہر کر دے گا اور جب تمہاری مکاری کو نہ ظاہر کر دے گا تمہارے اندر سے ریا ختم ہو جائے گا تو ہس کرو سب رہو تمہارے دلوں سے اخلاص جب ختم ہو جائے گا اور نکاری جب آ جائے گی اجلاس سے محروم ہو جاؤ گے حق کرو و سب اللہ دنیا نے گا گاہوں میں فرمایا لائی جنا و را دال ہو تمہارے جانور کا دودھ پہنچتا ہے نہ پانی کا پھول پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ہندر اختلاف تکتا ہے صحیح کسی کے روایت ہے آپ میرے ساتھ اللہ <سؤال> تعالیٰ تمہارے اللہ یہ نہیں دیکھتا واسطم اور نہ تو اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کو دیکھا ہے کون تارا ہے کون زورا ہے کون بس خوبصورت ہے کون بدسورت ہے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں دیکھتے اللہ صرف دیکھتے ہیں اللہ <سؤال> تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے آمار کہتے ہیں تمہارے کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہماری تو فرمائے ہمارے اوپر جو تمام پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دے ہمارے تمام بھائیوں کی ادا کرا دے تمام بیماروں کو شباعتا. اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کر دے اللہ عباد اللہ رحمت اللہ. وا سب ووارا اکبر